نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور زیارت ان نے فرمایا حاضہ سلامی انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میرا سلام ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں صاحب سے بہت سرور ہوا بہت خوشی ہوئی تو کہہ جب اٹھا تو ایسا لطف ایسا مزہ تھا تو اس نے مسیک نات نظم شکل میں زبان سے نکلی وہ نات ہے حبیب خدا کا سلام اللہ حبیب خدا کا سلام اللہ حبیب خدا کا سلام اللہ گداؤں کا او مقام اللہ لال کا حوزے مقام یہ اللہ اللہ. رحمت کی کھیل میں انایت کی بار رحمت کی کھیل میں کی بار سارا محبت کلام اللہ اللہ لالا محبت کلام اللہ اللہ فقیروں پہلو کو کرم کا کایالم فقیروں پہلو کو کرم کایالم سر پوش ہے میری شامل اللہ سر پوش ہے میری شام اللہ اللہ لا نگاہے نواز میرے دل میں اتری نگاہ ہے نواز میرے دل میں اتری شراب محابت کا شام اللہ اللہ شراب محبت کا شامل لہ نگاہوں میں وہ ہیں خیالوں میں وہ سلام اللہ اللہ کلا اللہ لال کلا مل لال کلا مل لال لا کہ سراد نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں اور صوبہ جنت کے مکان کے میں پہنچا سراس بام ٹوبا میں پہنچا کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ کہاں میں کہاں کہانی مقام اللہ عنایت ہے ان کی فقیروں پیس عنایت ان کی فقیروں پیس ہوئی مجھ تیرا مت تمام اللہ ہوئی ممام اللہ ہوئی او تھوڑا سا کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں جی لوگ والی کتاب ایک چار پانچ دن اور پڑھتے ہیں بات کر لیتے یہ اصل میں یہ طرز ہم سے نوجوان سیکھتے نہیں ان کی صحت ہے آواز ہے ان کی ہمارے تو عمر بڑھاتے کی طرح چل رہی ہے بس سال میری عمر ہے آج والی کتاب کس کے پاس ہے جی اکبر یہ حج کے جو کتاب اللہ نے لکھیں گے اسی کے ساتھ فرمائی اس میں زیارت مدینہ کے بارے میں لکھے ہوئے میں نے اب حج کے بعد مسئل کی طرف جانا ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا آپ اگر مقصود نہ ہوتے و مقام موجود نہ ہوتے اور محسود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کے ذریعے یہ جی جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے یہ حج جسے مبارک اعمال ہمیں ملے جن کے بارے میں خود زادال نے قرآن پاک میں فرمایا ماش اللہ کا اللہ رحمت للعالمین اور کچھ تو ہم نے جو بھیجا سو سر سے پاؤں تک میرا رحمتی رحمت بنا کر دیا وہ ماشاء اللہ کا اللہ رحمت للعالمین عالمی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ہے تو رحمت اللہ مگر سراپا رہا یا کے الذین من علی و تسلیمہ تسلیم اللہ بے شک اللہ رحمت بھیجتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو رحمت بھیجو ان پر اور سلام بے. اور بھیجو سلام کہہ کہ. کر رسول من عزیز عزیز عليكم فإن تولوا فقل اللہ لا جا الا رسو مانی ہری وهو رب العرش آیا تو میرے پاس سو میک باری ہے اس کا جو تم کو تکلیف پہنچے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو جو تمہیں تکلیف پہنچے اے ان پر بہت بھاری ہوتی ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے خریف ہے تمہاری بلائی پر یعنی بہت زیادہ چاہتا ہے ان کو کہ بلائی اور خیر ہی خیر ملے اور ایمان والوں پر نہایت شفیق میرا مان ہے پھر بھی اگر منہ پھیرے گت والے منہ پھیرے ان کی طرف سے پھر بھی اگر منہ پھیرے تو کہہ دیکھ کہ کافی ہے مجھ کو اللہ کسی کی مندل ہی نہیں اس پہ سواہ اسی پر بھروسہ کیا اور وہی ہے مالک کرشی عظیم کا امت کی تکالیف سے کو تکلیف ہونا یہ بات تو کافر اور مسلمان دونوں کے لیے ہے چاہوں کہ آپ کی امت دو عرصے میں ہوئی ہے امت دعوت جو کہ کفار ہے اور امت عجابت جو کہ مسلمان ہیں اور مومنین کے لیے تو آپ خاص طور سے نرم اور مہربان ہیں پرانے پاک آپ کی زبان سے گلہ کر رہا ہے کیسے رسول سے جو کوئی روزہ کرے تو رسول کے سوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اس کا اللہ کافی ہے ان کو تو امت کی ضرورت نہیں ہے امت کون کی ضرورت ان کے پاس حاضری کے بارے میں قرآن فرمایا گیا لَهُمَّ الْرَسُولُ لَوَجَدُ اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بین کو بخشاتا تو البتہ اللہ کو معاف کرنے والا الفاط اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان کے پاس آتے اور معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بین کے لیے معافی مانگتا تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے جاتا آدمی پہ کو پکڑنے کے بعد پھر کہا کرتے یا رسول اللہ جی یا اللہ نہ ہم استفار کرتے ہوئے آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی یہ بات بھی ہمارے لیے اللہ کے حضور استفار کرنا ایک اعتبار سے انیس کا واقعہ ہے کہ بندوں کا اپنے شیخ و مردی اضرا اشرف صاحب سلمانی کے ساتھ میں مکہ مکرمان میں کہ میں مدرسہ سلطیہ کے محتمن جناب الحمد سلیم صاحب کے پاس بیگا کہ ڈاک وصول کروں اس زمانے میں موبائل اور وغیرہ چیزیں اتنی نہیں ہوتی تھیں ڈاک والی سالات مدارف کر ڈاک وصول کروں بندوں کے کمرے میں گیا وہاں گمت خزرا کی تصویر تھی ادو صدر بار کے صبر کے گمر نمت خزرا کی تصویر تھی اور نیچے یہ شہر لکھا تھا ادب گاہ ہے سیر آسماس عرش نازک تر نفس گمکردہ میں آئے مسیحا ہوئی میں جا کیا آسمان کے کی نیچے ایک جگہ ادب کرنے کی ہے جو کہ عرق بھی زیادہ نازک تر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں علیہ اسلام اور موسا اسلام اپنی اصلی کو گم کر کے آتے ہیں اصل میں تو نفس گمکردہ میں آئے جنید و جا ہے لیکن سلیم صاحب نے جنید و باعظیر کی جگہ عیسیٰ و اور علیہ السلام کو لکھا تھا واقعی سچ بات یہ ہے کہ ہم کا ہم سب کا رخ سو کعبہ ہم سب کا رخ سو کابا کعبہ کا رخ سو محمد کعبہ کا رخ سو محمد بیت اللہ ہم سب کا کعبہ بیت اللہ ہم سب کا کعبہ کا کعب رو محمد کعبہ کا کعبہ ہے محمد داروں اماموں کا متفقہ مذہب ہے کہ جو مٹی آپ کے بدر مبارک کو چھو رہی ہے وہ کعبہ کعبہ شریف بلکیار کو کرسی سے افسر ہے آپ کی ذات تو ذات ہے وہ مٹی کعبہ سے بھائی دیکھیے جب میں شہر کو پڑھ رہا تھا نا تو پنچیریت کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ذرا تکلیف شروع ہوئی آگے جو غیر مقلدیت کا لدیثیت کا اور پنچیریت کے شکار ہوتے آئے دونوں ذرا تکلیف ہوئی اس کی میں نے اس بات کو آگے لکھا چاروں اماموں کا متفقہ مذہب ہے کہ جو مٹی آپ کے بد مبارک کو چھو رہی ہے وہ کعبہ بلکہ اس کو کرسی سے افتلے یا زیادہ افطل ہے اس بات کو لکھا اضراد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدائی حاضر چاروں اماموں کا خاص طور سے اماموں کا اور خاص طور سے قابر دوبن کا مذہب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اتر میں دنیاوی زندگی سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ زندہ ہے دنیاوی زندگی کے زیادہ سے زیادہ کبھی زندگی کے ساتھ جلوہ افرو ہے آنے والوں پر نظر عنایت فرماتے ہیں ان کے سلام کو سنتے ہیں سن کر جواب اتا فرماتے ہیں فرقہ مالکی کا یہ فتو ہے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے فرقہ مالکی میں ایک خاص حدیث ہے اس کی تشریح میں امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ورثی میں مکم مدینہ منورہ مکہ مکرمہ شبد ہے اگرچہ طواف سائی حاج عمرہ کی ساتھ میں مکہ مکرمہ سے باہر اثر نہیں ہو سکتی ہیں لیکن صحبت رسول تو مدینہ منورہ میں ہی ہے اقبال مروح نے کہا لوہ بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گمبد یا بگین رنگ تیرے محیط میں تو ہے لوہ بھلم بتو ہے اور تیرا وجود ہے تیرے وجود سے ہی الکتاب کا وجود ہے ہمیں جو کتاب ملی حضور صلی اللہ کی برکت سے ملی تیرا وجود الکتاب گنبد یاد یہ سبز رنگ کا جو آسمان کا گنبد ہے یہ تیری حسی جو کا ایک سمندر ہے اس میں ایک بلبلا ہے یہ تحریری ہستی کے سمندر میں یہ سبز آسمان کا گنبد یہ بلبلا ہے چوکتے سنجر و سلیم تیرے جلال کی نو فکر جنید الباع عظیم تیرا جمال بیر بیر سنجر و بادشاہ اور سلیم بادشاہ کی جو شان تھی وہ اے اعجار رسول اللہ صلی اللہ وسلم آپ کا جلال جو ظاہر ہوا دنیا میں وہ سنجر بادشاہ اور سلیم بادشاہ کی شان کی شکل میں ظاہر ہوا اور فخر جنید و باعظی تیرا جمال بے نقاب اور آپ کا جو جمال آپ کا حسن و جمال جو تھا وہ جب میں نقاب ہوا اس سے نکاح ہٹا تو وہ فخر جنید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اور باعظی رحمۃ اللہ علیہ کا فخر کی شکل میں ظاہر ہوا تیری نگاہ ناز سے دونوں برات پا گئے غیاب عشک گیا جست عشق حضور استراب کی نگاہ ناز سے دونوں کو مراد ملی عقل جو ہے وہ جستو میں لگی ہوئی ہے یعنی غائب چیزوں کی جستجو میں لگی ہوئی ہے اور عشق جو ہے اس کو تڑپ اور استراب اصل ہے اور اس کو حضور اور مشاہدہ تو یہ جو ہے میری نگاہ ناز سے دونوں کو یہ بات جو فارسی والا شعر تھا تو ادب گا ہے اس رے آسمان ارشن ردب گا ہے رے آسمان کرف کم او کلی جا نفس کم دم کر دمین مسیحا کلی لو بھی تلم تیرا جو دل کتا گیا بگین تیرے مہی میں ہبا شوقت سن جرو سلی تیرے جلال کی نمو شوقت سن جرو تیرے جلال کی نمو فکرے جبائے تیرا جمال کا تیری نگاہ نال سے دونوں مراد پاگ آپ گیا چست حضور رات اقبال نے کہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ن تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم کی محمد سے وفا تو, نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے بابا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمت پر ہیں وہ تو حساب و شمار سے باہر ہیں آپ کا کائخ میں پتھر کھا کر لہو لوہان ہونا شاہ بالب میں تین سال ایسے حال میں نظر بند رہنا کہ مکمل بائیکاٹس بھوک کیا سے مارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا چیزنا چلانا پھر مدینہ منورہ میں آپ کے اداج متحرات عمر ہاتھ مومنین کے گھروں میں چولہا نہ جلنا فقط کھجور کھا کر گزارنا وقت گزارنا آپ کی دو بیٹیوں کو ابو اللہ کے بیٹوں کی طرف سے اطلاع ملنا بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ پر حضرت کے سفر میں حملہ ہونا اور حالت عمل میں برشا کا اگر سے گرنا فاطمہ رضی اللہ حکرا پر فاقے اور حضرت حسن حسین رضی اللہ کا کا دودھ پینے کے دوران فاقے میں مبتلا ہونا کیونکہ والدہ تو والدہ ماجدہ مالدہ کا مارے بھوک کے دودھ ہی نہیں تھا کیا یہ تکالیف آپ نے اس دین کے لیے اور سمت کے لیے برداشت نہیں کی کیا آپ مکہ کی آبھی دولت کی مالیت کی طرف تو مالکا تاج، تاجرہ تاجرہ حضرت حلیہ تو غبرا ان کے خامت نہیں تھے جن کا مال حض مکم کرمہ کی مالیت کے برابر تھا کیا آپ ان کے خامت نہیں تھے کیا آپ اس مال سے میرنا شہانہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے کیا ان سب چیزوں کو چھوڑ کر فقر تکالیف مشتلات اور کفار کی طرف سے جنگوں میں بدلا ہونا آپ نے قبول نہیں کیا اس ہستی کے احسانات باد شمار سے باہر ہے پھر کیا ان سے محبت نہ کی جائے محبت بھی ایسی اس کا جواب آپ سو گنا زیادہ محبت سے دیتے ہیں محبت جیسی تو اس کا جواب آپ سو گنا زیادہ محبت سے دیتے ہیں وہ ذات مقدس خود وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے جو آئے محبت ہے کردیکلے کر کے ان سے کوئی یار آنا کردے تو لے کر کے ان سے کوئی یار وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے جو آئے محبت ہے سردے لے کر کے ان سے کوئی یار صابق اکرام فرماتے ہیں کہ مرد الفات میں جب کہ آپ نے نماز سے نکلنا بند ہو گیا اور آپ نے صابق اکرام کو جمع کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے حجرے کا پردہ اٹھایا جب دمدلور آپ نکل نہیں سکتے تھے پھر نے فرمایا کہ میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ کہ میں اپنی امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ آپ نے صابق اکرام کو جمع کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے خجرے کا پردہ اٹھوایا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نظارے سے تو یہ حال ہو گیا کہ قریب تھا کہ ہم, کہ ہم نماز توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑیں اور آپ سے لپٹ لیکن خیر پھر آخر صحابہ اتنے شدید جذبے کی موجودی کے باوجود توحید کے حق کو مقدم کیا اور نماز کو پورا کر کے آپ کی تعلیمات کے تقاضے کو پورا کر کے دونوں, دونوں حقوق کا نباہ کر کے دکھایا دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے के बारे کے بارے میں بعض کا واجب اور جمہور کا سنتے موقع ہونے کے فتویٰ ہے چند چند ناقابلے ذکر لوگوں کا کہنا کہ سر مچھلی کی نیت کرنی چاہیے قبل شریف کی نیت نہیں کرنی چاہیے اس کے ثبوت میں وہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نہ سفر کیا جائے مگر سوائے تین مساجد کے مسجد حرام مسجد نبی مسجد بس مقدس ایک اگر اس حدیث کا جمانہ لیا جائے تو پھر جنوں مسجدوں کے علاوہ سارے سفر ناجائز ہو جائیں گے سفر حاج تجارتی سفر ملازمت کے لیے سفر علاج کے لیے سفر وہ سب ناجائز ہو کے سوائے سفروں کے اس حدیث میں جن مسجدوں کے علاوہ باقی مساجر کی طرح بادل کی نیت سفر،, سفر کرنا جائز نہیں جیسا ہندوستان نے جمت الرا کی نماز ہے لوگ دہلی کی مشہور کی سفر کرتے ہیں صحابہ کاب زمانے میں قبر شریف کی زیارت کرتے تھے پناہ جی جب بیت المقدس کے سفر میں مشہور عالم مشہور عالم کاب احبار مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے حضمبر حضم اضلاع نے مجنام منورہ ساتھ لائے اور ان سے قبر شریف کی زیارت کی نیت کروائی کیا آپ وہاں حضور قبر اخبار کی زیارت کی نیت سے چلیں سبحان اللہ جی الحمد لله رب العالمين اقوى التقين والصلاه السلام على رسول الله محمد وواليه وصاحبيه اجمعين يا اول الله ولي يا اخر الله كريم يا ذو الجلال والكمال يا رحم المساكين يا رحم الرحمين يا حي يا قيوم نزل الجلال والاكرام إله ما الهكم اله وما اله الا الله الله الرحمن الرحيم لا امن بالله لا اله, إله, إله الا الله الفجر القيوم والله ما كل المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات صلی اللہ خبر بار پڑھا گیا ہم اجم یا اللہ شہکت نہیں کر سکتے لوگ غرضیاں کوتائیاں ہوئی ہوں یہ عالم کی ماں فرماد ہے یہ عالم تک تو بہت دقت ہے ٹوٹی پوری چیز کو قبول نہ کر لیتا ہے جسے بہت ہی فرما لیتا ہے یا اللہ تر فرمانا ہے تو قرآن کو جی کو جیسے ہی پڑھے میں اس کو درست کر کے صحیح سے کر کے بادشاہ کو اٹھاتا ہوں اس کو قبول کرتا ہوں یا اللہ مارے خدمات کو بھی قبول پڑتا یا اللہ پڑھنے والے ساری تغالی برداشت کر کے یہاں پر آئے یا اللہ ان کو انتہائی درد نواز اور یا عدل کو بال و بہار فرما کے خاندانوں کو بال بہار گلو گلزار فرما اور یا الگ بھائی اپنی رحمتوں کا اثر فرما جتنے بھائی آئے دکان میں شامل ہوئے سنا سنا یا اللہ کی کو اس مصی کو یا اللہ قبول فرما یا اللہ جو کچھ پڑھا یا آل کی توسیع کتاب اس کو یقین فرما اس پربل کی توسیع کتاب فرما یا اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے کی توسیع کتاب فرما یا اللہ سب کی دلی میں طور پر جاننے والا ہے یا لسف کے ایک بعد میں پورا فرما وصلی اللہ تعالیٰ خیلطی محمد ان شاء اللہ اللہ نے تو دی تو اگلا احتکاب ہمارا ہماری اپنی جگہ پر ہو جائے گا جو زیر تعمیر ہے زندگی اگر رہی تو انشاءاللہ شاء اللہ پھر وہاں ملاقات ہوگی بات شادی سے بڑی ہونے والے ہیں ja das